پانی بینے سے پہلے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحمت والا